اعوذ الله من الشطان الررجم بسم الله الرحمن الرحيم وظرب هم مس الرجل جعلنا لحذه ما جتين من اب حناما بخلم وجعلنا بين زع كلت الجنتيدقال أكلها ولم تظلم من شيء أو ووفجرنا خل ل نهرى خل نهر له ما فقال لصاحبه وهو يحاوله أن أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن السعاة قائما ولئرددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوله أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطوة ثم سواك رجلا لَكِنَّهُ وَاللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحْدًا وَلَوْلَا ازْدَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ اِن تَرَنِي أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا فَعَصَى رَبِّي أَن يُؤْتِينِ خَيْرًا مِن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا وحيت بسمره فأصبح يقلب كفي على ما أنفك فيها وإي خاضية على أروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هناك الولاية لله الحق خیروابم و خیرن اوقبا صدق اللہ واضح مسلم رج اے نبی آپ لوگوں کے سامنے دو آدمیوں کی مثال بیان فرمائیں ہم نے ان دونوں میں سے ایک کو دو باغ دیے تھے انگور کے اور ان کے سائڈوں میں کھجور کے باغ کے درخت تھے وجہ اللہ بینا اور ان باغوں کے درمیان میں ہم نے اس کے لیے کھیتی لگائی تھی کل تل آتت تین یہ دونوں کے دونوں باغ پورے پورے پھل لاتے تھے اور اس میں کچھ کمی وہ نہیں کرتے تھے اور مزید یہ کہ فجر نا خلا نہرا ہم نے ان دونوں باغوں کے درمیان میں نہر جاری کر رکھی تھی اور اس کے لیے اس کے لیے خوب پھل تھے فقال علیہ صاحب ہی وا گرو ان اکثر و من و نفرا یہ جو باغ والا شخص, شخص ہے یہ کہنے لگا اپنے دوسرے ساتھی کو تھوڑا سا متکبرانہ انداز میں بات کرتا ہوا انا اکثر و من کمالم و کہ میں آپ سے زیادہ ہوں مال کے لحاظ سے اور گنتی اور پارٹی کے اور عزت کے لحاظ سے آپ سے زیادہ ہوں وہ دوسرا ساتھی غریب تھا وہ دخل جنت یہ شخص جو مالدار ہے جو دو باغوں والا تھا اپنے باغ میں جب داخل ہوا وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا تھا یعنی متکبرانہ انداز میں داخل ہوا کہتا ہے میں یہ خیال کرتا ہوں کہ یہ باغ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرا رہے گا کبھی ختم نہیں ہوگا اور میں نہیں خیال کرتا کہ قیامت قائم ہوگی اپنے رب کی طرف گیا جیسے آپ لوگ کہتے ہو کہ مرنا ہوگا رب کے سامنے پیش ہونا ہوگا اگر بالفرض مجھے رب کی طرف لوٹا دیا گیا تو لاجدا تو میں اس دوسرے ساتھی کے بنسبت مدید. وہاں پہنچ کر اپنے آپ کو بہتر پاؤں گا وہاں بھی مطلب جان میری اچھی ہو جائے گی بچ جاؤں گا مالدار جو ہے قال یہ ساری تقریر تو اس شخص کی ہے جو باغ والا تھا اب دوسرا ساتھی جو غریب ہے اس کا دوست وہ اس کو کہہ رہا ہے مدید. بات کرتا ہوا اکفرت ہوں خلقک من تراب مدید. تم نے انکار کیا مدید. اس ذات کا جس نے تمہیں مٹی سے بنایا پھر اس سے متفے کی شکل دیا پھر تمہیں برابر ایک انسان بنا دیا اس خالق کا تم انکار کر رہے ہو وہ میرا رب ہے وہ اللہ میرا رب ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹہراتا ہوں اس دخل کا جنت کا کل تماشا اللہ کیوں نہیں؟ جب تو باغ میں داخل ہوا تو کیوں نہیں تو نے یوں کہا ماشاء لا اللہ لاکو وط اللہ بلّا انہیں کہا کہ جو کچھ ہے اللہ کی چاہتا ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی طاقت دینے والا نہیں ہے ان طرح نے اگر تو مجھے مال کے لحاظ سے یا اولاد کے لحاظ سے کم دیکھتا ہے فاسا ان خیرم من جنت کا میں اپنے رب سے امید رکھتا ہوں کہ آپ کے باغوں کے مقابلے میں اللہ مجھے بہتر چیزیں عطا کرے گا اور ملو میں ملو اس پر راضی ہوں گا یہاں تک, تک بات ختم ہوئی اور ناموافق ہوا لو گرم ہوا بھیج دے باغ ہو جائے صاف ستھرا چٹیال میدان سارے پودے ختم ہو جائیں یا یہ کہ جو باغوں کے درمیان میں پانی جاری ہے وہ پانی خوشک ہو جائے فلن تستطیع لہو طلبا تو تم ہرگز پھر اس کو تلاش نہیں کر سکے گا تو اس نے ایک بالفرض بات کہی کہ ایسا ہو سکتا ہے آپ اللہ کے ساتھ شرک میں ٹھڑاؤ فوحیت بسمرہی فأسبح یقلب کفیہ علامان فکفیہ جب وہ صبح گیا اس نے دیکھا کہ سارا کچھ تباہ ہو چکا ہے اپنے ہاتھوں کو ملنے ہو گیا گیا ختم ہو گیا وہی عروش اور وہ باغ سارا اپنے جڑوں سے اکھڑا ہوا پڑا تھا کہنے لگا افسوس لم ہے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا وَلَم مِن دُونِ <اللَّه> جماعت نہیں تھی وما اور نہیں وہ مدد کا مستحق تھا دیکھو یہاں پہ کی بات ہے کہ طاقت صرف اور صرف حق باری تعلی کی ہی ہے اور جو اس کو مانتا ہے اللہ اس کو بہتر دیتا ہے ثواب اور انجام کے لحاظ سے وہ بہتر ہوتا ہے سورہ کاف میں ان دو بندوں کا جو واقعہ بیان ہوا وزرب لم مسلر رجول بال مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ دونوں دوست تھے ایک غریب تھا اور ایک امیر تھا اور غریب امیر کے ساتھ مکالمہ کرتا رہتا تھا اس کو سمجھاتا رہتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو آپ تکبر کرتے رہتے ہو اللہ کا عذاب آ جائے سیدھے راستے پر آ جاؤ اور غریب کی دوستی امیر کے ساتھ صرف اسی لیے تھی تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے اس کا عقیدہ صحیح ہو جائے صراط و مستقیم پہ آ جائے یہ اس وجہ سے تعلق رکھتا تھا بال نے کہا اللہ علام جو کمزور رائے ہے کہ یہ دونوں بھائی تھے ایک کو جو وراثت میں ملا اس نے اللہ کے راستے میں یوں کچھ دے دیا اور دوسرے نے اس کے اوپر آگے وہ چڑھایا تو ایک جو ہے وہ اللہ کا نیک بندہ تھا اور دوسرا جو ہے وہ اللہ کا باغی ہو گیا جیسے دو باتیں تیسری بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالی سمجھانا چاہتے ہیں کہ کچھ لوگ یوں ہوتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو پھر بھی اللہ کے تقدیر پر اور فیصلے پر وہ راضی ہوتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ نے خوب نعمتیں عطا کی ہیں مال و متا باغ وغیرہ سب کچھ اور وہ ناشکر ہوتے ہیں یعنی کسی کو بظاہر کچھ نعمت نہیں ہے وہ اللہ پر راضی ہے اور اللہ کے حمد و سنامے ہیں شرک نہیں کرتا اور کچھ ایسے ہیں جن کو ظاہری طور پر دنیا میں بہت نعمتیں عطا کی گئیں لیکن وہ اللہ کے باغی ہوتے ہیں اور پھر حقیقت حال یہ ہے کہ جب اللہ کا عذاب کا فیصلہ ہوتا ہے تو ان کو وہ باغ یا ان کی وہ پارٹی یا ان کا وہ فلاں امکان وہ کچھ ان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا اور تیسری تفسیر زیادہ لگ رہی ہے کہ ایک سمجھانا مقصد ہے اور دنیا میں ایسا ہے کہ مال دولت انسان کو بہت کم ہیں کہ جن کو جتنا مال زیادہ ہے تو آج ہی آ جائے وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ والی صفت پہ بہت کم ہوتے ہیں مال ہوتا ہی ایسا ہے کہ وہ انسان کو تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے اور میں آواز رکھ رہا ہوں مسل رج الالنا جنتعی ان میں سے ایک کے باغات تھے اور باغ بھی کیسے تھے انگور کے اور پھر اس کے سیڈوں میں باغ کی حفاظت کے لحاظ سے کھجور کے درخت تھے کھجور کا درخت اونچا ہوتا ہے وہ چوری اس کو کوئی نہیں کر سکتا اور ایک قسم کی حفاظت بھی ہو گئی مزید جو درمیان میں وقفہ تھا تھوڑا سا ایک پودے کے دوسرے پودے کے درمیان میں جو جگہ تھی وہاں کھیتی اور پانی کے انتظام کے اس کے درمیان میں لہریں جاری ہیں آ وہ باغ اپنا پورا پورا پھل دیتے تھے کوئی کمی اس میں نہیں ہوتی تھی ایک مدت تک ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا تو میری کرتا ہوں تو کیوں کیوں فلانا میں ہوں تو اللہ, نہیں ہوں؟ یہ اللہ کا ایک نظام ہے وہ جیپ دیتا ہے پھر اس کے بعد گرفت سخت ہوتی ہے اتنی سخت ہوتی ہے پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوتا تو بہرحال وہ باغ پھل دیتا تھا وہ اللہ کا نظام ہے اس میں ذرہ برابر بھی کوئی کمی نہیں وہ دے رہا ہے دے رہا ہے دیکھ رہا ہے کیا کرتا ہے جب بات چیت ہوئی وہ شخص انداز میں کہتا ہے انا آؤں وہ آج سو نہ کہ میں مالدار ہوں تم غریب ہو تمہارے پاس کپڑے بدلنے کے نہیں ہوتے نہ تمہارے ڈھنگ کا گھر ہے نہ تمہاری گاڑی ہے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور میرے پاس تو فلاں ہے فلاں فلاں یہ بہت غلط بات ہے یہ ایسا جملہ ہے کہ خطرہ ہوتا ہے کہیں گرفت ہو نہیں کہیں جلدی گرفت نہ ہو جائے جو بھی ہے دوستو اس میں یہ ہے کہ ہر وقت انسان اللہ کا شکر ہے دولت اور پھر اس کے بعد اگر تکبر کی شکل بن گئی جیسے یہ ہوا وہ کہتے ہیں آج نفرا ہماری جماعت بڑی ہے ہماری پارٹی ہے دیکھو نا دنیا آدمی طاقت دکھاتی نہیں ہوتی پارٹی کی آپ کے جمہوری نظام میں رہتے ہو سارا سمجھتے ہو اپنے باغ میں قیامت ہوگی حساب کتاب ہوگا اگر آخرت میں گئے تو بھی جان بچ جائے گی پیسہ ایسا ہے نا وہ سمجھتے ہیں پیسہ بھی ساتھ لے کے جائیں گے وہ ایک مذہب ایسا ہے جو سارا کچھ ساتھ ہی دفن کر دیتا ہے تو لوگ چوری کر کے لے جاتے ہیں کا آخرت میں کیا کام ہے ولا منها اب دوسرے ساتھی نے اس کو سمجھایا دیکھو بھائی اس طرح تکبر نہ کرو اللہ نے مٹی سے لطفے سے بنایا کتنا پیارا تجھے بنایا ہے اور اس کے ساتھ شرک میں بھی کرتا ہوں تم بھی نہ کرو جب اپنے باغ میں داخل ہو جاؤ اپنے باغ میں داخل ہو جاؤ تو یوں کہو کہوشا اللہ لا لاکھ وط اللہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایپ کے بارے میں یہ فرمایا کہ جب بھی کسی شخص کو اپنی کوئی چیز یا کسی کی کوئی چیز اچھی لگے خوبصورت لگے جیسے اپنی اولا بھی انسان کو اچھی لگتی ہے نے کوئی اور چیز اچھی لگی تو اس میں اپنی نظر لگ جاتی ہے اور سمجھتا ہے لوگوں نے نظر لگائی ہے جب بھی کسی کی کوئی چیز یا اپنی اچھی لگے یہ جملہ بولنا چاہیے ما لاکو اللہ بلا یہ پورا جملہ ما شاء اللہ لا وتا الا بلا لوگ صرف ما شاء اللہ بال دفعہ کہہ دیتے ہیں نہیں ساتھ لا لاکو الا بلا بھی کہنا چاہیے تو اللہ تعالی احتجاج فرماتے ہیں اللہ کی عطا ہے اور اس پر اللہ نے گنت دیے وہ اس پر جب انسان شکر گزار آتا ہے ثواب بھی ہوتا ہے نعمت میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور نعمت زوال کا شکار بھی نہیں ہوتی اللہ لیتا تو نہیں ہے کیا بندہ کہے کہ اللہ نے اللہ کا فضل ہے اللہ نے دیا ہے تو اللہ مقدمہ کر کے لے لے گا واپس خود کہہ رہا تھا کہ میں نے دیا ہے سارا ادھر واپس کا ایسی تو بات نہیں ہے نعمت کا شکر بجا لینے سے اللہ میں نعمت میں اضافہ ہوتا ہے اس میں پائیداری ہوتی ہے بندوں میں آگزی آتی ہے اور اللہ کی طرف رجوع کی تفیق نصیب ہوتی ہے بہرحال ساتھی نے اس کو سمجھایا کہاں سمجھ میں آتی ہے دوستوں غرور تھا نمود تھی ہٹو بچو کی تھی صدا غرور تھا نمود تھی ہٹو بچو کی تھی صدا غرور تھا نمود تھی ہٹو بچو کی تھی صدا آج تم سے کیا کہوں لاہک کا بھی پتا نہیں لیکن اس کا مصرا کوئی اور ہے تو مطلب یہ ہے کہ جب تکبر ہوتا ہے چار پانچ گاڑیاں آگے ہونا ترلو ترلو وہ بھی کریں تو ترلو ترلو کچھ بھی کریں پٹل میں غریب ساتھی نے کہا دیکھو اللہ مجھے دے گا آپ مجھے تعمیر نہ دو کہ تیرے پاس مال تھوڑا ہے یہ ایسا نہ کرو اللہ مجھے دے گا اس سے بہتر دے گا اور انسان کا اسی پر ایمان ہونا چاہیے دوستو غریب کو اپنے رب کے فیصلے پہ راضی رہنا چاہیے اللہ کا شکر ادا کرے اس سے اللہ اور دے گا اور مزید کتنا کچھ ادا کرے گا ایمان مضبوط ہونا چاہیے کہاں ایسا نہ تمہارے باغ پر آزاد آ جائے یا ختم ہو جائے تو وہ ایسا ہی ہو گیا وہ صبح جب اپنے باغ میں گیا تو کچھ بھی باغ نہیں تھا اور پھر اس وقت اللہ یاد آیا مشرقی میں مطلب کی طرح جب کشتی گھبر میں پھنس جاتی ہے تو پھر با اللہ مخلس اللہ الدین جب سمجھایا جاتا رہا تو سمجھ نہیں آئی بات اس کو بھی یہی ہوا اللہ دوستوں دین کی سمجھ میں سیکھ